اگر کلب کو چیز کے دیکھو دل کو تو اس کے اندر تو یہ بیماری نہیں نظر آئے گی کہ کبو نظر آ رہا ہے یہ ہاتھ نظر آ رہا ہے یہ کم نظر آ رہا ہے اس میں تو نظر دار والی چیز نہیں ہے اس کا تو ڈاکٹر کے بات لے جاؤ اس کی ظاہری بیماریاں یا کر بتا دے گا کہ بھائی اس کی درخت صحیح ہے کہ نہیں ہے اس کے جگہ صحیح کام کر رہی ہیں کہ نہیں اس میں خون کی سپلائی صحیح ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی وہ اس کا تجزیہ کر کے آپ کو بتا دے گا وہی نظر آئے گا آر کے ذریعے کوئی چیز محسوس کی جا گی لیکن وہ چیزیں جن کو یہ آج کر کے آ جن کو چیک کرتے ہیں الیکٹرو پو گرام وغیرہ جن سے انسان کے پلو کی عمل کی صورتحال سامنے آتی ہے وہ صرف اس کے ظاہری عمل کا نقشہ پیش کرتے ہیں. لیکن نہیں بتا سکتا نہ اس سے جا ایسی جو اس کے اندر اس مشین کے ذریعے چیک کر کے بتا لیا جائے چاہے یہ بیماری ہے اس کو یہ نہیں اس کے ڈاکٹر جو ہوتے ہیں اس بیماری کے ڈاکٹر اس کے مالک اس کی تشخیص کرنے والے یہ کوئی اور ہی قوم ہے اور یہ وہ قوم ہے جس کو سوپیائے کرام اضرات سوپیائی کرام یہ علم احلاق کے ماہر ہوتے ہیں یہ باتری امراض کے پہچاننے والے ہوتے ہیں اور ان امراض کا علاج بتاتے ہیں کہ کس طرح اس کا علاج کیا جاتا ہے یہ ایک مستقل فن ہے یہ مستقل ایک علم ہے اس کو بھی اسی طریقے سے پڑھایا جاتا ہے جس طریقے سے کہ کافی بڑی اور پڑھائی جاتا ہے اس کے طریقے یہ امراض معلوم کرتے ہیں کہ آیا یہ دل اس کا صحیح ہے کہ نہیں اس سے اندازہ جاتا یا جس طرح آپ کو آپ نے ظاہری بیماریوں میں دیکھا ہوگا کہ بہت سی ظاہری بیماریاں تو ایسی ہی ہوتی ہیں جن کا انسان کو پتا لگ جاتا ہے بخار ہو گیا تو معلوم ہوگا ہو کہ بھائی جسم کی کبھی جاتی ہے جسم ٹوٹ رہا ہے گرمی بہت معلوم ہو رہی ہے پتا چلے گا کہ تھا بخار ہے آدمی پہچان لے گا خود خود بھی پہچانے گا سرا لگا کے دیکھ لے گا تو پتا لگ جائے گا کہ بخار اگر خود بھی نہیں پہچان سکا اپنے ذاتی گھر والے آدھار سے بھی نہیں پہچان سکا ڈاکٹر کا بات کر گا اور ڈاکٹر بتا دے گا کہ اس ہے کہ نہیں طرح بدل جاتا لیکن باطن کی بیماریاں ایسی ہیں کہ نہ تو انسان کو بتاؤ آپ کچھ بتا سکتی ہیں کہ میں اندر یہ ہے بیماری اور کیا کوئی اعلی ایسا انسان کے پاس موجود ہے کہ وہ لگا کے دیکھ لے کہ سے پتا چل جائے کہ تکبر کا ٹیمپریچر کیا ہے کتنا تکبر ہے کتنا نہیں ہے وہ نہیں بتا سکتا اور ظاہر ڈاکٹر کے پاس جائے تو وہ بھی بیچارا یہ جی بتا سکتا کہ اس کے اندر یہ بیماری ہے کہ نہیں اس واسطے اس میں ناگزیر ضرورت یہ ہے کہ کسی باسن کے موال کے پاس آدمی جا کر اور پھر تصویر کرائے کی وجہ تکبر ہے کہ نہیں اللہ اب یہ باسن کا, کا مالج جانا ہے اب اس کی مثال ہے سمجھے تنازع کا مچھر سے نازک توازوں کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اپنے آپ کو بے حقیقت سمجھنا جی اور اس کو اسے آم میں انکساری بھی کہتے ہیں تو اب سنیں جو اس باشند کے امراض کا جو ماہر ہے حضرت حکیم المت مارا صاحب خان قرت اللہ وہ فرماتے ہیں کہ بسا و یہ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب میں تو بات بےکار آدمی ہوں میں تو بے عل ہوں جاہل ہوں اور میں تو گنا بڑا گنہ گار ہوں بڑا ناطیز آدمی ہوں میری کوئی حقیقت نہیں ہے زبان سے یہ بات کہتے ہیں جی؟ اور کہتے ہیں جس سے بغائب چھپا یہ ہوتا ہے کہ یہ بیچارا بڑا توادو کر رہا ہے کہ اپنے آپ کو نادیز ناکارا بے حقیقت جاہل اور اللہ سمجھ رہا ہے الگ قرار دے رہا ہے بغیر دیکھنے میں یہ توازوں والے ہو رہی ہے بھارت سروا کے ڈاکٹر صرف ایسا ہوتا ہے کہ جو شب یہ الفاظ کہہ رہا ہے حقیقت میں وہ توازوں نہیں ہوتی بلکہ دو بیماریاں ہوتی ہیں ایک تکبر اور ایک توازوں کا دکھاوا یعنی یہ جو کہہ رہا ہے کہ میں دیر بار بے حقیقت آدمی ہوں جاہر آدمی ہوں یہ سچے دل سے نہیں کہہ رہا सच्चे दिल से यह भी कह रहा कि मैं बाकी जाहिर हूं और नाकिज नाकारा हूं बल्कि इसलिए कह रहा है ताकि देखने वाले इसको मुतवाजे समझे ये बड़ा मुनकसुरी थोड़ी भिजा है बड़ा तोजह करने वाला क्या इसकी पहचान यह है करके देख लो क्या है कि साहब मैं बड़ा नाकार बड़ा नाकिज बड़ा जाहिर बड़ा गुनागार دوسرا آدمی اگر جواب میں یہ کہہ دے تو بتاؤ دل پر کیا گزرے کیا اس کو سچم او... اس کا شکر گزارا ہوگا کبھی تم نے بڑی اچھی بات ہے تو تقریباً 100% فیصد حالات میں اگر دوسرا کرے گا دھیان ہاتھ دے کر آپ ایسے ہی ہیں تو کبھی اس کو بڑی نا بواری ہوگی کہ مجھے اس نے نا چیز کہہ کریں گے تو معلوم ہوا کہ جو زبان سے کہہ رہا تھا ناکارا ہے نا ہے چاہر ہے तो वो दिल में मकसद नहीं था मकसद ये था कि मैं कहूँगा कि ना चाह लू ना कह रहा हूं ना चील लू तो जवाब में कहने वाले हैं ये कहते नहीं हज़रत हर चाहे आप तो आपकी इंतारा मिजाजी है आप तो हकीकत में बड़े आलिम फाजिल आदमी है और आपको बड़े मुस्किबादा है तो यह चाहवाने के लिए और दिखावा करना है अपने आप को तबादों करने का चले मुझे बड़ा मुतवाद आदमी हकीकत में दिल में तकब्बुर हुआ है हकीकत में दिखावा भरा हुआ है और जाहिर करना है क्यों बड़ा मतवादा بند لگائی اس کون پہچانے گا کہ جو کلمات کہے جا رہے ہیں یا آپ کچھ دل کے کہے جا رہے ہیں دبادوں کی بات ہے یا آپ کی سچ میں اندر بیماری بھری یہ کون پہچانے گا اس کو تو آپ کی ملحمت ہی پہچانا جو باقی ان کے امراض کا طبیب ہو وہی پہچان تو اس لیے ضرورت ہوتی ہے ایسے کبھی ایسے مالی سے بات یہ ایک مرتبہ ایک شخص تھے ایک صاحب تھے انہوں نے میرے والد پر صلاحیو اللہ السلام کے درجہ فرنٹ فرمائے ان کی مسجد میں آیا کرتے تو ایک دن حضرت والد پر صلی اللہ علیہ رو نے دیکھا کہ وہ خود اپنی طرف سے انہوں نے مجلس والوں کے جوتے سیدھے کرنے شروع کرے جو مجلس مجسٹر آتے تھے تو ان کے جوتے باہر کر رہے یہ جب آتے تو ہر ایک طریقہ سیدھا کرتے اور سب کے جوتے سیدھے کر کے اور پھر آ کر بیٹھے تو دو چار مت والے ویسٹرو نے دیکھا کہ یہ کام کرتے دیں تو بعد میں آپ نے ایک دن ان کو بلا کے منع پر تو یہ کروں اور پھر بعد میں بتایا بات دراصل یہ تھی کہ یہ بیچارا یہ سمجھتا تھا کہ میرے اندر ہے تکبر اور تکبر کا علاج اپنی طرف سے تجویز کر لیا اپنی طرح سے یہ تجویز کر لیا کہ لوگوں میں جھوٹے سیلا کروں گا تو اس سے میرا تکبور دور ہو تو اپنی طرح سے یہ علاج تجویز کر لیا تو ہمیں فائدہ فرماتے کہ اس علاج کے بجائے فائدہ ہونے کے الٹا نقصان ہوتا تکبر مہنگا ہو وہ بھی پیدا اس واسطے کہ یہ جوتے جو سے کرنے شروع کر ہیں تو دماغ میں یہ بات پیدا ہوگی کہ میں تو بڑا میں نے اپنے آپ کو مٹا دیا میں نے تو سوازوں اتنی کی حل کر دی جن لوگوں کے جوتے اٹھانے شروع کر دیے جو لوگوں کے جوتے سیلنٹ کرنے شروع کر دیے تو اس واسطے اس کے دل میں دو جھٹ پیرا کچھ پوچھنے بھی پیرا تو اس واسطے روک دیا کہ تمہارے ہی نہیں تھا بس یہ بجائے اس کے تبالو پیدا ہو اور الٹا تکبر ہوگا اس وقت روک اور دوسرا علاقہ بھی اس پروائے اس کے تو بھائی یہ بطق دیکھنے کا جو سو جوتا کر رہا ہے تو بتاؤ وہ تکبر معلوم ہوگا دیکھنے میں کہ تکبر ہو رہا ہے اس کے اندر بغیر تو آدمی اس کو تبادلے ہی سمجھے لیکن جاننے والا جانتا ہے کہ یہ چیز حقیقت میں تکبر پیدا کر رہی ہے سوال ہوتے ہیں وہ پہچان کیس بھی مالی انہوں نے تو اتنے باریک باری نقطے ہوتے ہیں انسان کی باطن کے اندر کہ آدمی بسا اوقات اندازہ نہیں لگا سکتا اور بساوات کیا میں تو کہتا ہوں کبھی بھی اندازہ خود بھی لگا سکتا جب تک کہ کسی ماہر کی طرف رجوع نہ کرے وہ نہ بتائے کہ تمہارا یہ عمل اللہ اور اللہ کے رسول کی مقرر اب کے اندر ہے یا نہیں وہ بتا کہ اس حد تک درست ہے سر تندرست نہیں یہی وجہ ہے آج تصد نام ہو گیا اس بات کا کہ کسی ویر صاحب کے بعد چلے گئے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا بیس کر لی اور بیس کرنے کے بعد اس نے کچھ وظیفے بتا دیے اور آپ سکھا دیے کہ بھائی صبح کو یا پڑا کرو اور شام کو یہ پڑا کرو اور بس اللہ اللہ کہ آپ نہ باطم کی طرف فکر نہ اخلاق کے درست کرنے کا اہتمام نہ فضائل کو حاصل کرنے کا شوق نہ رائل کو ختم کرنے کی فکر یہ سب کچھ نہیں بس وزیر پڑ رہے ہیں بچوں اور وزیر پڑنے کے بعد بلاقات یہ وزیسے جو ہوتے ہیں الٹے ان بیماریوں کے اندر اور زیادہ فکر کرا کر یہ وزائل جتنے بھی ہوتے ہیں نا بھائی معمولات ان کی مثال ایسے ہے جیسے مقبیات یعنی جو چیزیں انسان کے اندر قوت زیادہ کرنے والی ہوتی ہیں وہ, وہ. مقبلات کا حال یہ ہے کہ اگر بیماری کس میں موجود ہے اور بیماری کی حالت میں مقبولات کھاتا ہے آدمی تو بسا اوقات نقویت جو قوت حاصل نہیں ہوتی بیماری کو قوت حاصل ہوتی بیماری بڑھ گا باروک اس کو کبیات کے سارے تو اگر دل میں چاہے تو تکبر بھرا ہوا تو جب بھرا ہوا اور وزیفے گھون رہا ہے اور ذکر بہت زیادہ کر رہا ہے تو اس کے نتیجے میں بارہوک بجائے اس کے کہ اسلح ہو تکبر اور بڑھ جاتا ہے اس لیے یہ شہر کی جس کو بتایا جاتا ہے نا کہ جب بھی کوئی وظیفہ پڑھو یا ذکر کرو تو کسی شہر کی رہنمائی میں کرو اوور ڈوز ہو جائے گا اور اس کو بیماری پیدا کرے گا اس واسطے وہ زیادہ اس کو روک دیں گے نہیں اس طرح اگر کل صلاح سے بتا رہے کتنے ہاتھوں کو علاج کر کیا کہ وہ ایک روز میں چھوڑ دو بالکل چھڑوا چھوڑا سارے معاملات سترک کرا خاص حالات میں جب دیکھا کہ ان کے لیے یہ مفید نہیں ہو رہا ہے وہ چھڑوا چھوڑا چھو لیکن آج ساری تصوت کا اور سیری مریدی کا سارا گور اس کے اوپر ہو گیا کہ معمول آپ بتا دیے گئے کہ پورا وقت میں یہ ذکر کرنا ہے پورے وقت میں یہ ذکر کرنا ہے تو وہ ذکر سے پیچھے لگے ہوئے بیماریاں کتنی اندر جوش مار رہی ہیں پہلے زمانے میں آزاد سوچ رہا ہے گرام جہاں یہ معمول تھا کہ پہلا کام کسی شخص اسلام کی طرف پہلا قدم جو اس کے اخلاق اللہ اللہ جنگوں کے بڑے اونچے درجے کے علیہ اللہ میں سے ہیں ہمارے در خجڑہ ہے اس خجرے کے اندر بہت آدھا درجے کا واقعہ ہے اگر خود جنگوں سے تو ان کا واقعہ لکھا ہے کہ ان کے جو ساسدانے تھے جب تک شہر خیال تھے ساسدانے کو فکٹ نہ ہوئی ساری دنیا آ کر شہر حاصل کرتی رہی باپ سے لیکن وہ سازادی کی سازادگی کی اس بوجھ میں رہے اور باپ کی طرف اس نقطہ ارد سے رجوع نہ کیا کہ اپنی اصلاح کرائیں تو اس واقعہ جب انتقال ہو گیا تو حصر تھی کیا اللہ میرے اوپر کیا میں کتنا لا روب رہ گیا ساری دنیا کہاں کہاں سے آ کہا کہا کر لوگ پہل اٹھا گئے جسم کر گئے اور میں ان کے گھر میں ہوتے ہوئے چڑھا چلے جیڑا میں کچھ بھی حاصل نہ کرتا آپ بڑی حسرتوں تو آپ تلاش میں کی کیجیے اب کیا کروں تلاشی کیسے ہو تو خیال آیا کہ میرے بارش سے جن لوگوں نے یہ حاصل کی ہے یہ دولت اسلح نف کی دلکہ نف کی ان میں سے کسی کی طرح رجوع کر وہاں جاؤ تمہارے ماں کی کہ میرے والد کے پرواہ میں کون بڑا زیادہ اونچے مکان کا بزرگ ہے تمہارے وہاں کے برف میں کہاں گنگو کہاں گلت برق وہ یہ آج کل تو اس میں روسی ترکستان کا جو علاقہ ہے اس میں کسی میں ریاست کے اندر آئی تو معلوم ہوا کہ وہاں کا مہیم ہے تو سفر کر کے روانہ ہو کہاں تو یہ کہ گھر میں دلک بھائی اور ہر وقت ان سے رجوع کر سکتے تھے وہ نہیں کیا آخر کہاں کس کی نوبت آئی اس کا لمبا چوڑا پر ستر کا سفر کریں برق ان کو پتہ لگا شہد کے خلیفہ والد کے خلیفہ کو جو برس میں مقیم تھے کہ میرے شہر کے صاحب دے آئے تو اپنے شہر سے بعد نکل کر انہوں نے بڑا چہانہ استقبال کیا میرے شہر کے ساتھ دانے میرے پاس آ رہے ہیں مہمان بن کر بڑا سے استقبال کیا اکرام کیا اور اکرام کے ساتھ اپنے گھر لے کر آئے شاندار کھانے پکوائے اعلی درجے کی دعوت کی اور پانچ اعلی درجے کا رہایت کا انتظام کیا عالم دکھایا کی بجانے کے جو دن گزر ہے تو انہوں نے آپ نے تو میرا بڑا احرام فرمایا بڑی میرے ساتھ شفر کا معاملہ کیا لیکن ڈراقی میں کسی اور مقصد سے آیا گا کیا مقصد یہ مقصد یہ تھا کہ آپ میرے والد سے جو دولت لے کر آئے تھے کچھ حصہ اس دولت کا مجھے بھی ادا فرما دیا اس کے لیے آئے کہ اچھا وہ دولت لینے آئے کہ ہاں اچھا اگر وہ گھر دینا ہے تو یہ غالبے یا قالیم یہ اعزاز یہ کرام یا کھانے یہ پینے کا خراب یہ رائش کا انتظام جو آر کٹے کا کیا گیا تھا وہ بھی ختم کیونکہ آپ کیا کریں کہ وہ میرے مسجد کے پاس ہمان ہے اس میں بزرگ کرنے والوں کے واسطے پانی گرم کیا تھا لکڑیاں دال کے تو تم وہاں کے پاس بیٹھا کرو اور وہ لکڑیاں جھونکا کرو گرم تھا مدیہ کام نہ وظیفہ نہ ذکر نہ مامولا نہ کچھ بس یہ کہاں ہے تمہارا ہمام سب ہو گئے راہش کہاں وہی ہمام کے پاس سونا وہی سونا ہم باہر سے آزاد کرام کے جناب پانی بچ رہا ہے پار ہو رہا ہے تھانے پکڑے ہیں دعوتیں ہو ہیں اب کہاں وہ لے جا کے بٹھا دیے گئے اب کیسے سے کہا جمع آدمی سے کیسا کرنا کہ جی وہ وہاں جب وہ ہمام کے پاس بیٹھے ہوں گے تو جب یہ ٹوکرا لیتے ان کے قریب سے گزر جائے اس طرح بزارنا کہ ٹوکرے کی کچھ ان کے میں بھی پہنچے اس طرح بزرا اور وہ ٹوکڑا لے کے جمع آدمی ہمام کے پاس سے جو گزری یہ سے نوازی کی زندگی گزاری اب وہ جما دارے کا قریب سے گزرنا ایسا ہوا کہ انہوں نے ایسی کئی نظر اٹھا کے اس کی طرف دیکھا کہ تجھا کر چوکرا لے کر گزرے میرے پاس نہ ہوا گنگو تو میں تجھے بتا اگر گنگو ہوتا تو تجھے اس کی سزا دیتا کہ تم میرے پاس ہی ہے ٹوکرا لے کے گزری تو جما نے کو بلا کے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا چوکرا لے کر گزری تھی کیا ہوا کہ کیونکہ انہوں نے تو بڑے گسے ہوئے کہا کہ اگر دنگو ہوتا تھی بری سزا دیتا آپ لوگوں ابھی بہت کسر ہے ابھی چاول گلا نہیں ابھی تک بہت کسر ہے پھر کچھ دن گزرے تو کچھ دن کے بعد آپ ایسا کرو کہ اب کے وہ ٹوکرا لے کر نسیر کے کریم سے گزرنا بلکہ اس سے بالکل بلا بھی گزرنا ٹوکرا جلایا وہ جسم سے لڑ کے چلا جائے اس طرح گزرنا ابھی مجھے بتایا کیا ہوا تو وہ اس نے یہی کیا جی کیا ہوا کہ اب تو یہ ہوا کہ جب میں ٹوکرا لے کے گزری اور جسم سے وہ رات کھاتا ہوا گزرا تو انہوں نے ایک نہایت پورش نکاح میری طرف اٹھائی تاکہ زبان سے کچھ کا تو الحمدللہ للہ ہو رہا ہے تو پھر کچھ دن کے فرمایا کہ اب کیا ایسا کرنا کہ وہ ٹوکرا لے کے گزرو اور تھوڑا اس طرح گزارنا کہ وہ ٹوکرا मामला होगा मैं तो टोकरा लेके गुजरी और वहां से गिरा दिया तो उस भी दिया उस समा टोकरा उस कूड़ा उमजोपुर में पड़ा और मैं भी गिर गई तो मैं जब गिरी तो उनको आपने कूड़े होश नहीं था मुझसे कुछ लेकिन चोट तो नहीं लगी पर वहां के अल्लाह तला का शुक्र है कि वो जो ताऊ था दिल था वो टूट वो टूट गए बुलाया और बुलाकर अब ड्यूटी बदल تاکہ اب تمہارا وہاں کام کا کام سگم اب ہمارے ساتھ رہا کرو تھا اس طرح رہا کرو کہ ہم کبھی کبھی وہ جاتے ہیں شکار کے لیے تو ہمارے کتے شکاری کتے ہیں ان کی طرح زنجیر پکا کے ہمارے ساتھ تو یہ اپ گریڈ کر دیا جائے اب جہاں اونچا درجہ عطا ہوا کہ شہر کے ساتھ سوبت ہم نے کھادی کے شرف یہاں پہ ہے لیکن کتے کی رنجیر کام کر کرنے کا یہ کہا کہ زنجیر تھامنے کے کتے بھاگ رہے ایسا ہوا کہ کسی مراج ہے کہ کتوں نے کوئی شکار دیکھ لیا اور شکار کو لیتے شکار کو کتنا دوڑے کتے تو شاید کا حکم تھا کہ جنجیر نہ چھوڑنا یہ جنجیر نہیں چھوڑ اور کتے تیز بھا جا رہے ہیں اور یہ زنجیر چھوڑتے نہیں کسی میں گر گیا زمین اور زمین پر ہستے جا رہے ہیں آگے کتے دوڑے جا رہے ہیں زمین جسے یہ کو یہ گھستے ہوئے چڑھے جا رہے ہیں اور زخم جسم کے اوپر में لگے گا تو بعد میں کسی طرح شیخ یہ واقعہ دیکھایا تو راک کو شیخ نے خواب میں دیکھا اپنے شہر خواب نے گاہ کیوںیا وہ ہم نے تمہارے سے ایسی محنتیں نہیں لی ہم نے تم سے ایسی محنتیں نہیں لی تو اللہ اس وقت بلایا اور بلا کر گلے سے لگایا اور گلے سے لگا کر فرمایا کہ آپ وہ دولت لینے آئے تھے جو والد صاحب نے مجھے عطا فرمائی تھی الحمدللہ وہ ساری دولت میں نے آپ کو حوالے کر باپ کی براثت آپ کے طرف منتقل ہوگی اللہ تعالیٰ کے سرد و طرف سے شکریہ تو اب یہ کر رہا تھا کہ آزاد یہ معمول جو تھا رسول کیا کرام تھا ان کا وہ اندر کی بیماریوں کا علاج تھا یہ شاید وزیر ذکر تسکیم یہ بات نہیں تھی یہ ذکر تصبیب وزیفے معمولات یہ بطور بطور مقویات کے بطور مقویات کے ایک مار مددگار کرنے کے لیے ساتھ لگائے جاتے تھے لیکن اصل مقصود تھا کہ یہ باطن کی بیماریاں ہوئیں تکبر دل سے نکلے حصب دل سے نکلے دور دل سے نکلے اردو دل, دل سے نکلے, نکلے، منافقہ دل سے نکلے دکھانے کا شوق دل سے نکلے حب بے دل سے نکلے حب دنیا دل سے نکلے یہ چیزیں یہ مقصود مخصوص تھیں اللہ کا خوف کا ہو اللہ سے امید وابستہ ہو اللہ پر بھروسہ ہو توقل ہو استقامت ہو اخلاص ہو اللہ دوبارک مطالعہ کے لیے توازو ہو یہ چیزیں پیدا کرنا محسوس ہوتا ہے اس کو بہتر جو چاہتے ہیں کہ تصوب کچھ الگ چیز ہے شریعت سے خوب سمجھو شریعت ہی کا ایک ہے یہ شریعت تاحری انسان کے اعمال و افعال سے متعلق جو آفار ہے اس کا نام ہے اور طریقہ کا تصویر یہ باطن کے جو اعمال و افعال ہیں ان سے مطالعات کام ہو گئے اور یہ بات ان کی اہمیت اس لیے زیادہ ہے کہ اگر یہ درست نہ ہو تو ظاہری اعمال کی بیکار ہو جاتے فرض کرو اخلاق نہیں ہے اخلاق ہے اللہ ہر کام میں اللہ کے بعد مطالعہ کی رضا جوئی کی فکر کیا جو کام کریں انسان اللہ کی رضا جوئی کے فاطر کرے یہ ہے اخلاق اب یہ اخلاق باطنی فکر ہے اگر کسی شخص کو اخلاص حاصل نہیں ہے تو اگر نماز بغیر اخلاص سے پڑھ رہا ہے وہ نماز بیکار ہے بے مصرف ہے مصرف دکھانے کے لیے پڑ رہا ہے اس پڑھ رہا ہے تاکہ لوگ مجھے متفق پر انسان سمجھے ہیں بارش سکتے ہیں تو ظاہری احمد تو ہے لیکن کیونکہ باطن کی روح نہیں ہے اخلاص کی روح نہیں ہے اس واسطے وہ ظاہری احمد بے کار ہے بے مصرف ہے گنا ہے کیونکہ فرمایا نبی یقین سل سلح جڑائی فقد اچر کا بلّ جو شخص نماز پڑھے دکھانے کے لیے وہ اللہ کے ساتھ شرک کا انتقال کرتا رہا بھائی اللہ کے ساتھ کسی نے اسے شرک کرایا مخلوق کو محلوب کو پرادی کرنا چاہتا ہوں اگر بالفر دل میں نامزمود کا جذبہ ہے تو اب اگر وہ کوئی عبادت بھی دے گا تو عبارت عبادت بےکار ہوگی بے, بے ہو مطلب ہوگی اس لیے کہ باطن کی اطلاع اس کی نہیں ہوگی اس لیے باطم کی اطلاع یہ سارے اماز کو درست کرنے کے لیے بھی ضروری ہے اگر یہ نہیں ہوگی تو ظاہر آماز بھی بےکار ہو بے مطلب ہو اسے اصلاح پیدا کر صدق پیدا کر تو آپ کو تبارک بتا رہا کہ دانت پر بھروسہ یہ پیدا کر یہ نہیں ہوگا پسندی کو دور کرنا اپنے آپ کو بٹھانا یہ سارے کام جرافی فصل ہوتے ہیں جب تک یہ نہ ہو تو ظاہری اعمال بھی بس آفات پہ مصرف ہو جاتے اس واسطے ہمارے بزرگوں نے یہ طریقہ بتایا کہ چونکہ یہ انسان ان چیزوں کی اصلاح خود سے نہیں کر سکتا لہذا کوئی معاہد تراج کرے اس معالد کا نام چاہے تیر کہہ لو اس کو چاہے شیخ کہہ لو چاہے استاد کہہ لو جو چاہو کہہ لو اصل میں وہ مہالد بیماری ہو. جب تک یہ نہ ہوا انسان اسی طرح بیماری کا نوکر آئے گا آمان آم اس سے خراب ہوتے جائے اگر حساب دل سے دور نہ ہوا ہسک اور دور دل سے دور نہ ہوا کسی کو دیکھ کر اور چل رہا ہے یہ مجھ سے آگے کیوں بڑھ گیا اس کی ترقی کیوں ہو گئی اس کو پیکٹ جانا کیوں مل گئے یہ حصب دل سے دور نہیں ہوا اگر کوئی اس کے پاس ہزار میں لے جا رہا ہے تو وہ دکھاوا ہے تو وہ ہلیہ لے جانے کا ثواب غارت ہو گیا اس واسطے کے دکھاوے جو اتنے لے جا تو یہ ساری باتیں ہیں کہ بات کی اصلاح کے بغیر ہمارے ظاہراتی بےکار ہو جاتے ہیں اس واسطے ضرورت ہوتی ہے کسی شہر کی تو اب یہاں سے جو بات آگے شروع ہو رہا ہے یہ اس کا تھوڑا سا تعارف تھا کہ آگے ان اخلاق کی درست کرنے کے لیے ایک ایک اخلاق کے جتنے میں نے بیان کیے ان سب کا بیان اس میں آئے گا ان کے بارے میں نبی کریم سرور عالم صلاحی نے جو ہدایات دی ہیں وہ انشاءاللہ آئیں گی کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے اور کن باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے وہ تفصیل اس میں آئے گی اللہ تعالی کو تعالیٰ و رحمت سے اس کو ہمیں سمجھنے کی بھی تو فرمائے اس کو حاصل کرنے کی بھی تحفظ کتا فرمائے وہ آخر دعوان <تصفيق> ربنا ظلمنا عن خذنا وإلا صدتنا والحمنا هاتونا لدينا هاتفنا ربنا آسنا فالدنيا حسنا فالآخرة وحسننا حسنا عذابنا ربنا ربنا آسنا فالدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا اللهم إنا أشألكك التوفيق لمحافظة من الأعمال والخسرق التوفيق عليه وحسن الظن اللهم وبتحنا سامع كلبنا لديه وجهنا طاعة كوالطاعة رسوله وعملاً کیا ہم اقامی ہمارے تمام گراہوں کو معاف کرنا اللہ ہمارے امال و اخلاق کی اصلاح اللہ ہمارے اخلاق اللہ ہمیں اللہ و سے ہماری ہمارے گھر والوں کی حفاظت اللہ اثرات کے ماقیتوں سے سے سے ہمارے والوں کی یا اللہ جو ہم سے در یا اللہ آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق فرما یا اللہ سبائے سنت کے توفیقی قدا فرما یا ہمین سنت کے توفی قطع فرما یا اللہ ہماری زندگی کو اپنی رضا کے مطابق بنانے کی توفیقہ فرما یا اللہ اپنی مقصد کامر آتا فرما اپنی رضاء کامر آتا فرما یا ہمین اپنے فضل و کرم سے اپنی فرما یا اللہ رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے کے توفیقی قدا فرما یا اللہ اپنی کی صحیح بام عطا فرما اس پر امر کی توفیق ادا کروانا اس پر استقامت ادا کروانا یا اللہ اپنے رحمت اپنے فضل و کرم سے تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی ادا کرنا یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور کرنا سب کی مشکلات کو آسان کرنا یا اللہ پھر رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہمارے ہمارے معاشرے میں جتنی برائی سے ختم فرما یا پیچانی کو دور فرما کرنا سکون ادا فرما من من محمد وسلم من محمد وسلم